اعوذ باللہ من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افرأیتا الَّذی تولا و اعطا قليلا و اداء عنده علم الغیب فهو يرى صدق الله العقیم رب شرح لی صدری و يسعر لی امری و احن الاغدتا من لسانی يفقه قولی اللہم اذمنا رشدنا و من شرور انفسنا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 یہ جو آیت ہے افاور عیت اللدی طلّہ و آت و قلم و اکثر مفصرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کسی ایک خاص شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے اچھا وہ خاص شخص کون تھا اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن اس آیت میں مذکور افر و الذي میں جو مفول بہی کی ضمیر اس میں موصول معرفہ ہے اس سے مراد ایک خاص شخص ہے خلف نے کے آپ جانتے ہیں ولیدن مغیرہ باقاعدہ متاثر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف سے تو ابو جہل نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو جب وہ ایمان لانے کی طرف مائر ہوا کہ تم ایمان نہ لاؤ قیامت کے دن اگر قیامت کہ کوئی جان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی بس تم نے یہ کرنا ہے ابو جہل نے کہا وہ بئی سے یا ولید ابن مغیرہ سے کہ تم مجھے ہر مہینے اتنے پیسے دیتے, دیتے. ہو کچھ رقم دیا کرو اور اس رقم کے عوض قیامت کے دن میں شرک افر اور کا بود اپنے سر لے یہ معاہدہ ہوگا ہو تو دو چار مہینے تک تو ولید ابن مغیرہ یا عبائی اسے اس نے دیتا اور دو تین مہینے بعد وہ بھی بند کر دی تو مفسرین کے خیال میں پھر یہ آیت دادی ہوئی افر و عید تھوڑا سا دیا پھر رکے عِندَهُ عِلْمُ فَهُوَ اور بعض مفسرین ایسے بھی ہیں کہ جو تفسیر بالماثور میں جو روایات سبب نزول ہیں اس پر اس بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتے اور آیات کے عموم پر غور کرتے تو کہتے میں ایک ش... شخص جو شخصیت کا بیان نہیں ہے اس شخصیت کی صفات کا بیان ہے اور وہ صفات جہاں بھی منتقل ہو جائے وہی شخصیت مراد ہوگی لیکن بہرحال یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ اس میں صرف وہی شخصیت نہیں بلکہ عبرت جو ہے وہ عموم لفظ کی ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی معنی نہیں ہے کہ واقعی ایک شخص ہو جس کے طرز عمل پر یہ آیات نازل ہو رہی ہو ہے؟ تو آپ دیکھیے آفا کیا بس آپ نے دیکھا اس شخص کو جن لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص بین ہی مراد ہے انہوں نے کہا گویات حصی ہے افرائی طلّہ یعنی یہ شخص دیکھا آپ نے سامنے ہے آپ کے اور جنہوں نے کہا کہ صفات مراد ہے تو گویا غور و فکر کا رویت طلبی ہے کہ آپ نے ایسے شخص کے بارے میں غور کیا کہ جس کی یہ صفات بات باتیں ہو نہیں ہے تو افرآ تلدی طلّہ کیا تم نے اس شخص کو بین ہی دیکھا اللہ طول کہ جس نے منہ مو موڑ لیا آلیلن و اقدا تھوڑا سا دیا آتا قلیلن کیا ہے یعنی مفول بہی کی جو ہے صفت ہے یا مطلق کی صفت ہے یعنی اعطا او آن قلیلن اور اس نے دیا تھوڑا سا وہ اقدا اور رک گیا یہ جو اقدا یگ دی ہے یہ دو فعل استعمال ہوتے ہیں ایک ہے اقدا اور ایک ہے اجبلا ٹھیک ہے اجبلا اقدا دونوں کا مطلب ہے امتناع توقع رک گیا کہا یہ جاتا ہے اور کھودتے کھودتے پہ پہ کو جو زمین کے اندر اوپر نہیں اوپر تو سخت ہوتی ہے زمین کے اندر کی بات ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں لغت میں کیا کہتے ہیں قدیت. تو اکدا کا مطلب ہوتا ہے <سلام> اچھا توڑتے توڑتے کسی سخت چٹان کے جو پہاڑ کی مانے تو وہاں پہنچ جائے تو کہا جاتا ہے تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ اس نے جو کدال دلانی شروع کی تھی اپنی مال کی محبت پہ اور کچھ مال بھی دینا شروع کر دیا تھا تو بس کچھ ہی عرصے بعد وہ سخت چٹانا میں اور وہ مال کی محبت کی گھاٹی آ جس کو وہ عبور نہ کر سکا تو مال بھی دینا اس نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے ای وصل الى اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وصل الى القلب دل کی جو اندر سختی ہے وہاں پہنچ گیا اس سختی کو توڑ نہیں سکا لیکن وہ پتھروں سے گنا اٹھا لے گا آئندہ پاس علم ہے تو اگر ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ ام لم بی کیا ہے؟ ام لم بیما فی سم لمبا بیما فی سی موسا کیا نہیں اسے خبر دی گئی نبا اور امبا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے تین مفول بھی آ سکتے ہیں امبا ام کے بھی اور نبا تمبی کے بھی اور دو بھی آ سکتے ہیں امبا تو خبر یہ بھی ٹھیک ہے اببته العلم مفيدا يكى لي اببته العلم مفيدا تم مفعوله اببته فعل به العلم دوسرا مفعول به مفيدا تیسرا مفعول به تو کچھ افعال ہوتے متعدي الى مفعول واحد کچھ ہوتے متعدي الى مفعولين جن کی اصل مبتدا اور خبر ہوتی ہے جس کو زنہ واخواتها تیسرے ہوتے ہیں متعدی مفعیل تین مفائل کی طرف وہ کیا ينبیو ينبیو اخبر اس کا مطلب ضروری تین مفعول ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا جا سکتے ہیں اور طرح یہ سب کیا ہے مفاعل ٹھیک ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں اور ان کی اصل مبتدا اور خبر بھی نہیں ہوتی یہ پوری ترتیب بتا دی اگر آپ یاد کر لیں کچھ افعال کون ہے متعدی اللہ مف ال سب کو آپ کو پتا اچھا یہ متعدی افعال کی تقسیم بتا رہا ہوں لازم تو اس کے سوا ہے لازم کیا ہے اللہ مف لازم کی تعریف یہ ہے اللہ یم سبو مف اول جو اپنے مفعول کو نصب نہیں دیتا متعدی کی کیونکہ اس کا مفعول ہوتا نہیں ہے مطلب یہ ٹھیک ہے متعدی کی تعریف کیا ہے اللہ یم سبو جو اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے یعنی لہو مفول اس کا مفعول ہوتا ہے اچھا متعدی جس کا مفعول ہوتا ہے اس کی اقسام کیا ہے متعدی علا مفول واحد ٹھیک ہے اس کے بعد متعدی علا مفول عین ٹھیک ہے اچھا متعدی علا مفولعین کی دو قسمیں ہیں متعدی الا مفولعین میں ایک وہ ہے جن کی اصل مبتدا اور خبر ہوتی ہے ٹھیک ہے جن کی اصل کیا ہوتی ہے مبتدا اور خبر جس کو آپ کہتے ہیں ضنع و اخبار تمہار ہٹا دیں تو بن سکتے تو اس میں کیا ہوگا اس میں پہلا مفول مارفا ہوگا دوسرا مفول نکرہ ہوگا کیونکہ یہ جملہ اس میں آ رہا ہے ٹھیک غلط اسی طرح افعال سرورت. یہ سب کیا ہے متعدی متعدی اور متعدی کی پہلی قسم دوسری قسم کیا دو کی ہے وخبر ہوتا دو مفعولوں کی طرف ہی ہے التح اصو آ فول ہے لیکن کیا ان دونوں کو آپ بنا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں خبر نہیں بنے گا نہیں بنے گا نا آتی تو آتا آتی المال ہوا مال عطر خبر نہیں بن سکتا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تیسری تسلیم کیا تھی پھر متعدی الا سلاثتی مفا متعدی مفاع وہ کیا ہے مثلا آمو امبا اخبر خبر یخبرو ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے متعدی اللہ صلاحتی مفاحی اس میں کیا کرتے ہیں اس کی بھی جس طرح متعدی میں پہلا معرفہ آ رہا ہے دوسرا نہ کیا اس میں پہلے دو معرفاتے آخری رکھ رہا تھا ٹھیک یعنی اگر میں آپ سے کہوں یعنی علمتکم علمتکم العلم اللم میں نے تمہیں یہ تعلیم دی کہ علم نافع ہوتا ہے علمتکم اول الماسانی یہ, تو میں رہا، کیا یہ بھی متعدی میں یہاں کیا أم لم بی ہے تو یہاں کیا ہے یونبا میں یونبا میں ایک تو ہے نائف جو ایک مفول کی جگہ اور دوسرا مفول کیا ہے اس کی جو ہے وہ کیا ہے اللہ تزرۃ اللہ تزرۃ کا تو فرمایا ام یونب کیا اسے نہیں بتایا اور ابراہیم, کے صحیفوں میں ابراہیم کون ہے صفت ہے ان کی اللہ وفا جس نے پورا کیا, کیا پورا کیا مقول بھی ہی اللہ تعالیٰ نے معذوف کر دیا کوئی یہ ہر شہری کی جو بھی کہا وفافی اس میں مبالبہ ہے وفا یفی بھی آتا ہے اوفا یوفی بھی آتا ہے وفا وفی بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اچھا اب بتایا جا رہا ہے وہ خبر کیا ہے جو بتائی جا رہی ہے رہ؟ ابھی تو ہے نا المنبا موسا و ابراہیم لا تزرعوا یہ جو من الثقילה ہے من الثقילה یعنی حقیقتہ ان فاگر ان جو ہے من الثقילה ہو تو اس کی ضمیر ضمیر شان ہوتی الشأن جو محذوف ہے ہے اصل میں أن ہے وانه وان الشان وان الامر وان, القصة وأن الحقيقة أن أن الحقيقة أنه لا تزرعوا هازرتم ازرعوها والا تزرعوا یہ بات اسے نہیں پتہ چلی ابھی تک موسا کے صحیفے اور ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ تو بنیادی بات ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ تو معلوم منت دینی معلومہ ہے اسی پر آ کر یہ سودا گری کر رہا ہے ٹھیک ہے اللہ وزرہ وزرا یزیر بوجھ اٹھانا واضح بوجھ اٹھانے والی وزرہ بوجھ, بوجھ اخرا کسی اور کا کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہ جو اگلی آیت ہے اس پر بہت طویل کلام علما نے کیا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس پہ خلاصہ ہوتا ہے تو وہ اللہ یہ بھی کس پر اطب ہے اس کا اسی پر کس پر اطف ہے پہلے ان پر پہلے ان کیا تھا جو تیسرا مفروض تھا یعنی وہ الئی یعنی وہ سمجھا گئی یہ بھی ان خفا من فکیل ہے وہ انسانی اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی سا ماں سا لام لام تملیغ انسان کی ملکیت میں نہیں ہے یا لام استحقاب ہے انسان کا حق نہیں ہے مگر جو اس نے کوشش کی اچھا یہاں کیا طویل گفتگو کی ضرورت پیش آئی کچھ لوگوں کا رد کرنے کے لیے اہل سنت میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا بعض متضلہ اور کچھ دوسرے فرقوں نے سب متضلہ نے بھی نہیں کچھ نے کہا کہ اصال ثواب نہیں ہوتا اصال ثواب کیا ہے کسی کو سوال سواب پہنچانا تو یہاں تو اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی انسان کے لیے بس وہی وہ ہے جو اس نے کوشش کی انسان کے لیے بس وہی وہ ہے جو اس نے کوشش کی تو اس سے کیا پتا چلا میری کوشش آپ کو نفع نہیں دے گی آپ کی کوشش مجھے نفع نہیں دے گی اسار ثواب کو تو فلسفہ ہی یہی ہے کہ میری کوشش آپ کو نفع دے دی سمجھا رہی ہے کہتے تو معلوم ہوا کہ اس آیت میں اصال ثواب یا ثواب ایک ہے اصول ثواب ایک ہے اسال ثواب دونوں کا فرق ہے نا تھوڑا سا فرق ثواب ہے جو ثواب پہنچانا نہیں پڑتا خود ہی پہنچتا ہے نیب اولاد اچھا عمل کر رہی ہے تو اب وہ اچھا عمل اس نیت سے نہ بھی کرے کہ نیت تھوڑی کرے گا کہ میں امام غزالی کو ثواب پہنچانے کی نیت کرتا ہوں نہیں، وہ امام غزالی کی کتاب پڑھے گا فائدہ اٹھائے گا امام غزالی کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تو آپ نے حدیث سنی ہے نا ادامات جاویت الطف بھی او اُ لہو به او ولدن صالحن يدعو له, يدعو له تو یہ تو اس کو کیا کہتے ہیں ثواب ہے یہ کیا ہے ثواب ایک ہے عیسال ثواب کہ میں نیت کر کے عن اللہم وصل ثواب الى یہ جو ہے اس پر بھی احل سنت کا اتفاق ثواب بھی ہوتا ہے اشار ثواب بھی ہوتا ہے اگرچہ یہاں تھوڑا سی تقسیم کے سب قائد ہے قائل ہیں ٹھیک ہے امام شافی علیہ الرحمہ سے قول بلوی ہے کہ وہ قائل نہیں ہیں باقی سب قائل ہیں امام حنیفہ علیہ الرحمہ بھی قائل ہیں امام مالک امام احمد بن حمبل بھی اور جو آج کے, کے زمانے میں جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ نہیں بھائی بدنی عبادات کا ثواب نہیں پہنچتا ان کے بھی جو اہمت تھے جیسے شیخ الاسلام ابن تہمی اور ابن قیم وہ دونوں بھی قائم ہیں وہ دونوں گراوت ہے قرآن کے ثواب پہنچانے کے بھی ہیں آپ گراوت کریں اور ثواب پہنچا ہیں تو سب قائل ہے کہ سارا ثواب ہوتا ہے مالی عبادات میں کوئی اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے مالی عبادات میں کوئی اختلاف نہیں ہے بدنی عبادات میں کچھ اختلاف ہے اور آ, وہ اختلاف بھی اتنا زور نہیں ہے کیونکہ جنہوں نے کہا بندی عبادت کا نہیں پہنچایا جا سکتا انہوں نے بھی کچھ کا پہنچانے کے قائل ہیں وہ بھی جیسے حج کسی کی طرف سے حج کیا جائے تو اہل سنت تو سب قائل ہیں بند واضح ہو گئی تو پھر اس آیت کا کیا ہوگا پھر بہت سی توجیہاتی وہ اللہ صلی السانی اللہ ایک توجہ یہ ہوئی کہ یہ السان سے مراد ہے الکافر الفل کامیاح سب شامل نہیں شامل تو کئی دفعہ قرآن میں کیا آتا ہے الانسان نہیں ہوتے بلکہ علی لام دل کا ہوتا ہے وہ انسان مراد ہوتا ہے کہ جو انکار کر رہا ہے, ہے،, ٹھیک ہے؟ تو ایک رائے یہ ہو گئی کہ آپ اس کو اپنے عمل سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ہاں ہاں بالکل ثابت ہے ہے بلکہ آپ یہاں کھول کے پڑھیے گا صفت البیاں صفت البیاں شیخ محمد حسنین مخلوف علیہ الرحمٰ نے ابن تیمیہ علیہ الرحمٰ سے کہ کلام کا اختصار کیا ہے کہ بیس وجوہات بیس وجوہ ہیں جن سے سنت سے ثابت ہے ایک وجہ بھی نہیں کتنی میں آپ کی دعا کرتا ہوں یہ آپ کو فائدہ دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا حدیث میں آیا کہ میں میری ماں نے حج نہیں کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں آپ نے ادا کر لوں ان کی طرف سے قرض ادا کر دو آپ نے اگا کر دو سمجھا گئی قرض بھی ادا ہوتا ہے حج بھی ادا ہوتا ہے بعض میں روزوں کا ذکر بھی ہے اور پھر اس طریقے پر اور بہت سے عمل ہیں تو یہ تو سارا سنت متواترہ سے کوئی ایسی نہیں ہو سنت متواترہ خلاف ہو پھر توجہ کرنے میں ایک توجہ یہ کرتی کہ وہ اللہ بدون ون امبیا <الانبیاء> بھی اس کے حق میں شفات نہیں کرے اچھا شفات جو انبیاء کی ہے تیمیہ فرماتے ہیں وہ بھی تو دوسروں کو نفع دینا جو شفات کی جتنی احادیث ہیں نبی جو علیہ السلات والے وہ میرے حق میں شفاعت کریں گے انشاءاللہ تو کیا وہ مجھے نفع نہیں دے رہا نفع دے رہے نا تو وہ بھی تو ان کا مل وہ تو ان کا مرتبہ ہے انہوں نے شفات کی تو مجھے نفع ہوا ہے غلامہ سے بات کریں گے تو دوسروں کو دفعہ ہوگا نا وہ تو کہہ رہے ہیں تو پڑھیے گا ضرور بیس پوائنٹس میں بیان کیا کس اسی آیت کے ذیل میں صفت میں اسی آیت کے ذیل میں بہت اختصار سے کیونکہ بس پھیلا انہوں نے سے وہ ون ٹو تھری فور فائیو سکس کر کے بتانی ہے پڑھ کے آئیے گا ذرا پھر اچھا پھر کیا ہوا ایک رائے تو یہ ہو گئی کہ الانسان سے کافر مراد ہے بات باز بعض نے کہا کہ آیت منسوخ ہے اگر چاہیے صحیح نہیں ابن عطیہ فرماتے ہیں تو خبر ہے وہ فرق منسوخ اور خبر تو منسوخ نہیں ہوتی اگر چاہیے بھی ایک رائے مر ہے سب سے بہتر رائے ہے اور وہ بالکل زبردست ہے ابن عطیہ اور بھی علماء نے فرمایا کہ لل انسان ہے نا یہ اس میں کافر واقف بھی نہیں ہے ہمیں عموم کو خاص کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لام ہے لام استحق لام استحفاق کا مطلب ہے انا لا یعنی میں کہوں میں اگر آپ سے یوں کہوں آپ کا مال وہی ہے جو آپ کا ہے جو آپ نے کمایا اس کا مطلب کیا یہ میں نفی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ہدیہ نہیں دے سکتا یا کوئی عورت آپ کو ہدیہ نہیں دے سکتا نہیں اس کا مطلب ہے آپ کا استحفاق وہی ہے جو آپ نے کمایا باقی تو اللہ کا فضل ہے کوئی آپ کے حق میں شفات کر دے نہ کرے وہ آپ کے استفاق تو نہیں کہ آپ نبی سے جا کے کہہ سکیں کہ بھائی آپ نے میرے حق میں لازم الشفات کر دی میرا تو استحفاق نہیں ہے میرا استحفاق نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے لازمن دعا کرے میرا استحکاب نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے لازمن قرآن کی تلاوت کرے یا میری طرف سے لازمن استحفاق ہے استحفاق نہیں ہے تو لہذا فرماتے ہیں لام برماتے استحفاق ہے تو عمل ہو تو کہتے ہیں یہ بالکل صحیح وج ہے یعنی وج ہن صحیح ہے بات باتیں اگر چلیے ہاں ایک اور رائے کیا ہے یہ بھی بہت قبی رائے ہے جو مشہور ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے آپ کے لیے دعا میرے لیے اگر آپ دعا کریں گے یا میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو میرا کوئی عمل ہوگا یا کوئی آپ پر احسان یا آپ کا مجھ پر احسان ہوگا یا میں نے آپ کو نیکٹ سمجھا یا آپ نے مجھے نیک سمجھایا ہے اس لیے دعا کر رہے ہیں نا اس نے کچھ خیر پھیلا ہے اس نے کچھ کیا ہے ہے اسی کی سائڈ یعنی اگر کوئی اس کے حق میں دعا کر رہا ہے کوئی اس کے حق میں تلاوت کر رہا ہے کوئی اس کے حق میں ثواب کر رہا ہے تو اصل میں کیا ہے کیوں کر رہا ہے کافر کے حق میں تو نہیں کیا جائے گا نا وہ صاحب ایمان ہوگا صاحب عمال صالح ہوگا تو ان کے ان اعمال کی ایکسٹینشن اور برکات ہے یہ بھی ایک ہے یہ بھی کبھی ہے تو کہتے ہیں وليس نبه يسرق التلميذ مثلا من سعي معلمه وغير وغير يبيه لكن سبس كبيرا يبيه لغة كي أتبعث مثلا وليس للإنسان أي للإنسان أي الإنسان لا يستحق إلا سعيه أما إذا تفضل عليه غيره وأهدا إليه ثوال عمله فهذا منه فضل فهذا منه فضل وليس استحقا اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں عشار ثواب کی نہیں ہے نہ نہواب کی ہے نہ عیشار ثباب کی ہے نہ کسی اور شہر کی بلکہ یہ آئے تو بتا رہی ہے اچھا ایک اور تعبیل. یہ تعبیل آگے پیچھے ہو گئی اگر آپ لوگوں نے لکھی ہو تو اچھی بات ہے ایک تعبیل یہ بھی سلق سے ثابت ہے کہ ساعی سے کیا مراد ہے کیونکہ یہ مکی صورت ہے مکی صورت میں ابھی فروعات کا پیار نہیں ہوتا کس کا پیار ہوتا ہے عقیدے کا اور ایمان کا سائن سے مراد سائی قلب ہے اور وہ کیا ایمان تو ایمان میں نیابت ہو سکتی ایمان میں نیابت نہیں ہو سکتی کیوں یعنی میں ایمان نہیں لایا نوز تو کوئی میری جگہ سے میرے ہو نہیں ہو سکتی اور یہاں بھی اصل میں کیا ہوا تھا ایمان میں نیابت یا سزا میں جو سزا ایمان پر نہ ہونے پر ملنی ہے اس پر وہ نیابت کرنے پر تیار بیٹھا ابو جہاں تو سائن سے مراد اگر آپ خاص لے لیں خاص خاص کیا ہے ایمان. تو ایمان کسی اور کا نفع دے سکتا نہیں دے سکتا تو ایمان میں نیامت نہیں ہے تو اگر آپ سائل سے مراد کیا لے لیں؟ ایمان اللہ ٹھیک ہے اسی کا ایمان یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ اپنے عموم پر اگر آپ رکھیں گے ان سب میں کیا کر رہے ہیں آپ سائی کو خاص کر رہے ہیں انسان کو خاص کر رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی آگے کہ کیا دلیل ہے اس کو خاص کر کے اگرچہ دلیل بن سکتی ہے آپ سیاح سے کہیں گے کس کی گفتگو لیکن ہو سکتا ہے وہ نہ مانے تو ہے اس مسئلے پر متواتر نہیں ہے بلکہ مانوی ہے یہ لی سمجھ لیجیے اچھا سڑک کو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سڑک لیکن آج کل چونکہ دنیا مقصود ہے تو اب یہاں سے دنیا کے لیے بھی استضاک ہوتا ہے یعنی اس کا دنیا کی کمائی سے کوئی تعلق نہیں اس شاید کا دنیا کی کمائی اور اس کا دنیا پر اطلاق بالکل نہیں ہے کیونکہ دنیا میں اللہ نے ایک قاعدہ بتایا ہے کوئی نہیں ہے کہ انسان کو نازم وہ ملے گا جو وہ ارادہ یا کوشش کرے گا ہے برخیادہ. کوئی قائدہ نہیں وہ اللہ صلی اللہ یور تو پتہ چلا کہ صحیح کی بات ہو رہی ہے تو سعفا یوران قیامت کے دن دیکھی جائے گی تو یہاں صحیح کون سی مراد ہے ساری سے مراد والعمل بالآمد ہے جو جس کی جزا دیکھ لی جائے گی اور اسے دی دی جائے گی دنیا میں یہ قائدہ ہے ہی نہیں کہتے ہی ہیں آپ, آپ کو بہت کم ملتا ہے کہ دنیا میں ایکسپلائٹیشن کام ہے کسان سارا وقت محنت کر رہا ہوتا ہے اس بیچارے کو جو نا ملتا ہے بیچ میں سارے ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں محنت بھی مل جاتا ہے دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں جو بعض پتہ نہیں کس نے بیان کیا حفظ الرحمان या किसी और اور इस्लाम اسلام کا معیشت जिस इंसान को भी لا یموت سے زیادہ مل رہا ہے وہ اس کی صحیح سے صحیح پر اگر اس سے دیا جائے گا جتنی آپ کی محنت ہے اتنا آپ کو ملے تو صرف اتنا مل سکے گا جس سے زندگی کی رمق برقرار رہے اس سے زیادہ جو بھی ملتا ہے وہ انسان کی کمائی کا اس میں کوئی دخل نہیں کیسے پتہ چلا سور توبہ کی ایک آیت ہے اللہ سلام علیہ فرماتے ہیں بھائی اگنیا آتے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ بھائی ہمیں جہاد مضبوق میں چھٹی دے, دے. اور آپ رنگا کہ یہی مانگتے اول اتول جو ہیں جن کے ہاتھ ذرا لمبے لمبے ہاتھ والے اولت کے منافقین ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا اور کچھ دوسرے ہیں جو کہا لَا إِلَّا جو, جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت ہے وہ تھے جو فکار صحابہ ہیں جو پوری رات محنت کر کے دو تین کھجورے کما رہے تھے ڈالی نا ادھر یہ لوگ وہ ہیں جو عیب لگاتے ہیں جو بڑے سبقے کر رہے ہیں جیسے بکر نے سارا مال خرچ کر دیا کس نے آدھا تو کہ نہیں یہ ریا کاری بیٹھے اور دوسرے کون ہیں ایک صحابی تھے جنہوں نے ساری رات یہودی کے باغ میں محنت کی اور کھجورے کمائی ان کے بارے میں نے کہا اللہ اللہ جن کو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں ملتا تو پتہ باقی جو آ کے خرچ کر رہے ہیں چاہے کے بعد ان کو محنت سے زیادہ ملا ہوئی. دوسرا کون ہے جس میں ساری رات محنت کر کے تین چار کھجور حاصل کی ہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ڈھیر پہ دام دی کہ یہ سب پر بھاری ہے اس کے بارے میں کیا آیا ودین اللہ جدید جوہد اس کا اگر اس کا مطلب انسان کی جوہد پر ملے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ سیلف میڈ ہوتے ہیں یا میں سیلف میڈ ہوتا ہوں یا انسان جو ہے وہ آ, اگر جتنی محنت کرے گا اتنا ہی اس کو ریکارڈ مل جائے گا دنیا میں. بلکہ دنیا کے بارے میں سب کو بھی نہیں دیں گے جو دنیا کا طالب بنے گا اس کو ہم جلدی دے دیں گے جتنا چاہیں گے جس کو چاہیں گے وعدہ کو وعدہ کیا مشکور ٹھیک ہے تو یہ قائدہ یہ بات لازماً معلوم ہونی چاہیے کیونکہ سرمایہ دارانہ دور میں آیات قرآن کو بھی سرمایہ دارانہ لباس پہنا دیا جائے وہ کہیں گے اللہ سلی انسانی ما صاحب محنت کر کے ملتا ہے اتنا ہی ملتا ہے جتنی محنت کی ہے لہذا جو غنی ہے اس کی محنت زیادہ ہے جو فقیر ہے اس کی محنت کم ہے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہوگا ٹھیک ہے معاملات میں آپ دیکھیں اگر کسی کو وراثت میں ڈھیروں مالک مل گیا تو وہ کون سی محنت کی بات کوئی محنت اس نے نہیں کی تو ویسے مل گیا اگر اس کے پاس تو زیرو ہونا چاہیے اور محنت شروع کرے تو اس کو کچھ ملنا شروع ہوا تو بلوگت سے پہلے ہی سکتا ہے کہ نہیں تو یہ تو ویسے مشاہدے میں بھی غلط ہے لیکن کچھ لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بتا کہ اس میں دیکھیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس میں انسان کیا کہتے ہیں محنت کا کوئی عمل دفاع محنت اللہ نے کرنے کو کہا ہے تو کرنی ہے بس کیونکہ جس طرح اللہ نے سبب کرنے کو کہا ہے لیکن سبب میں تاثیر نہیں رکھنے کو کہا اسی طرح آپ صحیح کرنے کو کہا ہے لیکن صحیح پر کسب کا دارو بدلنے سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکالا جائے گا کہ کسل مندی پھیل جائے کہ ہم متوقع نہ لمبا وہ کہا نا ایک یمن سے کچھ لوگ آ رہے تھے تو نہ زیادہ نہ کچھ بس ایسی ہی کے لیے پوچھا کہ نہن و قوم متوقع ٹھیک ہے ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ کرتے ہیں تو پھر ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ آیت نادل فإن تو اسی طرح یہاں ہے السان وتعالى. ولا على ولا يرا علي سکتا ہے؟ تو یہ سمجھ آ گئی نہ یہاں دیکھیں تو بالکل بات واضح ہے یعنی یہ جو صاحب ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں بول اٹھا لوں گا تو فرمایا تحدید ہے دھمکی سی جائے گا ہے ثم اسے بدلہ دیا جائے گا الجزاء مطلق پورا پورا اوفا جب یہ ہم نے پڑا اسی مادے سے افل و تفضیل ہے ثم الموافق لسعيه وَأَنَّ إلَى ربِّك کیا خوبصورت آیت ہے اور انی کا وہ جو ان ہے یعنی ان انا ہو گیا اب انا ہو گیا تو اس کے بعد امیر شان لانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان الا اور ابی کا اور کیا اسے یہ بات نہیں پتہ چلی کچھ قرآن میں سے اننا پڑا گیا اگر آپ امنا پڑھیں گے تو پھر یہ جملہ کیا ہو جائے گا پڑھیں گے تو یہی ابیر شان, شان نہیں لائیں گے آگے آ جائے گی وہ انہ اچھا منتہا کیا ہے وہ انکل منتہا انتہا انتہی سے درف مکان زرف زمان اور ممی مزدور پہ ہے ٹھیک یعنی اس کو یوں بھی لے سکتا اس میں مفول کے بدن پہ لیکن انتہا انتہائی جو کہ لازم ہے اسے اس میں مفول نہیں آتا تو اس میں مفول نہیں ہو سکتا تو یا تو ضرف ہوگا یا کیا ہوگا ممی مزدور ممی ہوگا تو کیا مطلب ہے وَأَنَّ تیرے ہی رب کی طرف انتہا ہے بعض, نے کہا،, بعض سیدنا عبید نے کہا رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت ہے انہوں نے کہا کہ رضی کہ اللہ تعالیٰ یعنی خوبصورت وہاں پہنچ کے اپنی عقل استعمال بھی کرتے وہ انا ادارا اس کی تفصیل کرتے انگل انتہا ختم ہو گئی ہے کہ لہٰذا اس سے آگے نہیں جا سکتے کہیں تو رکنا پڑے گا اور جو جس فائنل کاؤس پہ تم رکو گے وہ کسی کاز کا افیکٹ نہیں ہو سکتا ختم نہیں ہوگا وہتہا <تُرجَمُن> کی, کی جگہ یعنی اللہ کے سامنے تمہارے امال لوٹائے جائیں گے تمام امور لوٹائے جائیں گے تم لوٹائے جاؤ گے اور حساب کتاب کے لیے پیش ہوگے بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی قرآن کا مف... جا بجا مضمون ہے وہ انجو کم ٹھیک ہے مرج ہے تو مرج اور بھائی اب نے کہا آپ یہ لے رہے ہیں کہ تمہاری فکر کی انتہا خدا ہے متقل اس سے کیا لیں گے تم کیا لیں گے واجب الوجود ہے صوفیہ کیا کہتے ہیں محبوب لذاتی ہی ہے یعنی اصل انتہا کیا تم اس کو محبوب بناتے اس اس اس کو کو کو اصل محبوب کیا ہے جو محبوب لی ہی نہیں ہوگا محبوب لذاتی ہی ہوگا اس طرح واجب الوجود واجب الجوب لی ہی ہے وہ اللہ ہے یہ سارے مفاحی میں سے وہ اصل میں منتہا ضفر مقام ہے یعنی انتہا کی جگہ پر جو ایک سدرا ہے زرف مکان اس معنی میں نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ مطالعہ مکان سے باہر آئے تو ہم یہ نہیں کہ مکان التہا مکان لا اگر مکان مجازی معنوں میں لے لیں جیسے اردو پھر ٹھیک ہے یعنی جیسے ہم کہیں فکر کی انتہا کی جگہ تو فکر کوئی مقید شہر نہیں ہے تو اس کی جگہ بھی اسی طرح ہوگی یوں بھی ہو سکتا ہے لیکن عموماً کہہ لیا گیا مزدر مزدر لیا گیا مزدر نیمی تدل جو ہے جو ہے، واجب ہاں وہ اقلی طور پہ اس طرح ہے کہ ہر شے محبوب یعنی امام غزالی علیہ الرحمہ کی اگر آپ کتاب پڑھیں علوم میں کتاب المحبا کتاب المحبا اس میں وہ بتائیں کہ محبت کیسے ہوتی ہے کہ اس پر انہوں نے اپنی دلیل بھی قائم کی اس میں وہ یہی کہتے ہیں محبت یا لہذاتی ہی ہوتی ہے یا ہوتی ہے پھر انہوں نے تمام محبوبات شروع اچھا اس کی محبت لی ذاتی یہ یا گئی ہے پھر بتائیں یہ تو ذاتی یہ تو مین ٹو اینڈ اینڈ ہے نا ٹھیک ہے تو پھر وہ بتاتے بتاتے جائیں گے پھر وہ اینڈ کیا ہوگا جوہایت کیا ہوگی جس جس میں کوئی یعنی آپ کہیں گے یہ پیسہ اس لیے کہ ضروریات پوری کروں ضروریات اس لیے کہ یہ پوری کروں اچھا اس سے مجھے خوشی ہوگی اچھا خوشی کے کیوں ہوگی خوشی کس پہنچتا پھر, پھر علم تک پہنچیں گے وہ علم محبوب لی ذاتی ہوگا اچھا علم محبوب لی تو کس کا علم اس طرح خدا تک یعنی خدا محبوب لی ہی ہے باقی سب محبوب لری ہی ہے محبوب لئیری ہی کا مراد ہے وہ سب ایک وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے ٹھیک ہے اور ایسے ہی ہے یعنی خدا کے جو فرمایا نا کہ اللہ ذکر اللہ تطمعین الفلوق کا مطلب ہے محبوب جس کو بھی بناو گے وہ لگے گا کہ یہ وہ میری جو محبت کی پیاس تھی اس کو یہ سراب سے شیئر نہیں کر سکا تو پھر آپ کو ایک اور محبوب چاہیے محبت اللہ عرصہ اس کو پر نہیں کر سکتا عرصہ یعنی آپ یہاں پوری دنیا اڈلتے رہے اس خلا میں وہ پوری دنیا نکل جائے گا وہ بھرے بیٹھے دل کا جو خلا ہے وہ پوری دنیا اگل جائے گا بھرے گا نہیں یعنی انسان کو کل دنیا بھی حاصل ہو جائے تو اس کو لگے گا کہ نہیں تسلی نہیں ہوگی اس لیے آپ دیکھیں ہمیں تو ہم تو ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو پوری دنیا حاصل ہو گئی ہے جن کو ہو گئی ہوتی ہے وہ ان سب پوچھے تو گئے گے کہ نہیں نہیں ہوا ان میں کتنے لوگ آپ کو خود خوشیاں کرتے ملیں گے کتنے آپ کو اپنی زندگی کے آخر میں بتائیں گے نہیں کیا زندگی ضائع ہو ہوگی سارے یعنی کسی کی بھی تسلی نہیں ہو رہی دنیا پر یعنی اگر آپ خدا کو محبوب نہیں بناتے تو ان محبوب کیا بنے گا دنیا کی کوئی ورلڈلی جو آپ کہیں ڈیزائر ہے وہی بنے گی نا تو وہ آخر جس کو انتہا درجے پہ ڈیزائر حاصل ہو گئے ہیں جو جزیرے خرید سکتا ہے سمجھائیے جائے دنیا میں وہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ نہیں میرے دل کا فاقہ یعنی اگر صوفیہ کے الفاظ میں گئے تو دل کا فاقہ بھی بھرا نہیں ہے وہ ایکزسٹینشل ویکیوم ہے جس کو وہ ایکزسٹینشل فلاسفی میں یوں کہ وہ جو ویکیوم ہے وہ فل نہیں ہوتا وہ جو وجودی خلا ہے ٹھیک <laughs> ہے وجودی خلا بھرتا نہیں ہے جب تک خدا وہاں نہ آ جائے اسی لیے وہ حدیث نہیں ہے سے موضوع ہے لیکن بات صحیح ہے وہ جو آیا ہے نا حدیث بیان ہوتی ہے مَا ولا زمین اور آسمان مجھے گھیر نہ سکے میرے لیے کلب و ابدی میرے بندے کا دل جو ہے وہاں میں آ رہا تھا پورا زمین و آسمان میں میں جان سکتا تو یہ والدہ متحرک یہ بھی واندہ ادار یعنی محبوباتی لن ترتاحوا و لن حتى تصلوا الى هذا المنتهى ٹھیک حتى تصلوا الى هذا المنتهى وهو حب الله سبحانه وتعالی وهو معنى صحیح تصویف یا جاگرم وأن إلى ربك المنتهى لأنه هو المحبوب لذاته وكل ما سواه وعداه محبوب لغيره لنسا جذلك وهذا صحیح مئة بالمئة تو نظری اعتبار سے حالیہ اعتبار سے ہمیں یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی وہ انگل منتحا ہنس بھی ہے اور زمیر شان بھی ہے وہ ان میں زمیر اللہ جا رہی ہے سخانہ ابکا اچھا یہاں ایک تو مانا بالکل سمپل ہے ابکا ہے ہے اور بعض طرف سے مروی ہے ایک ہی بات پہ فلانت و حق فلان فلانت یعنی جس کو کہتے ہیں مصیبت قوم قوم قومن ایک قوم کی مصیبت دوسری قوم کی نعمت بھی ہو جاتی ہے یعنی آپ کہیں گے کہ ہندوستان پہ پاکستان کے فوجیوں نے سو آدمی مار دی ہم خوشیاں منا رہے ہیں جو سو ان کو تو قرآن ہوتا ہے تو ایک ہی بات پہ ایک ہی ایونٹ پہ کچھ لوگ ہنسی منا رہے ہیں, پھر رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو اب کا اس کو یوں بھی کہا جائے کہ یہ تو ہم لگتا ہے, کہ مصیبت ہے. ایک ہے کہ وہ سب کے لیے اچھے ہی ایونٹ ہو لیکن کچھ اس پہ ہنسے گے کچھ ہوئیں گے یعنی وہ انہوں مطلب اهل الدنيا حينما تاتي الدنيا اليهم يفرحون واما اهل الاخره فحينما تاتي اليهم الدنيا يبكون ويخافون ويحسبون هذا استغرابا غريبا तो وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر زوجين كبدل الزوجين من من اذا امنا امنا کا مطلب ٹپکانا ٹھیک ہے لیکن یہ محض ٹپکانے کے لیے نہیں آتا یعنی اس اس وہی جو منی کا مادہ ہے وہی اس کا مادہ ہے تو امنا یمنی کا مطلب کہ اور مطلب بھی اس کا بیان کیا گیا وہ بھی لگتا ہے, کہ منا اور کا ایک مطلب ہے قدر لگانا یا تقدیر بنانا بغیر یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر کیا مطلب بنے گا وہ اندر کیا مطلب اگر اس نطفے کی تقدیر یہ لکھ دی جائے کہ اس نے ہم رہ میں اس جس نطفے کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے نہیں ٹھہرات <نَشَعًا> فيا جاء من نطفه اذا قدر لهذه النطفة أن تعيش سمع وان تحيا سامعين؟ اجل وانه عليه النشئه الأخرى اوكي النشئه الاولى هي ايه ايه النشئه الاخرى ولقد علمتم نشئه اولى النشئه الاولى هم هم هسه النشئه الاخرى كانت ولاك جنن يعني عليه انا کا اسم ہے نشق الخرا ہوا اغنا و افنا ٹھیک وہی ہے جو غنی کرتا ہے اور وہی ہے جو تین ہے اس کے, اپنا کے ایک ہے اکنا یوکنی کنیتن دینا کنیتن کہتے ہیں خزانہ کثیر بان سمجھا گئی کنیا کو کہتے ہیں وہ انگن وہی ہے جو غنی کرتا اور وہی ہے جو مزید دیتا ہے اگرچہ یہ رائے بہت سے سرف سے منوی ہے لیکن اس میں پھر وہ ترتیب ٹوٹ جائے گی جو ابھی چل رہی ہے نا و و اور و احیا زکر ونسا اور پھر کیا فرمایا وہ ان لیکن یہ بھی رائے وہ یعنی المزید دوسری دوسر دوسر رائے یہ ہے کہ اقنا ہے تو مال دینا قنیہ دینا لیکن باب فال کئی دفعہ سلب مادہ کے لیے آتا ہے سمجھا رہی سلب مادہ کا مطلب کیا ہوگا وہ انقا <الْقُنِّيَةً> سلب مادہ کا کیا مطلب ہے وَأَخَذَ <الْقُنِّيَةً> پھر یہ اسی ترتیب پہ چلا جائے گا وہ اپنا افقرا کا مطلب ہو جائے گا فقیر بنا دیا ٹھیک ہے تو یہ پھر ہے اسی پنیا سے ہے اسی کنیا سے لیکن وہ ہے تیسری رائے سید ابولہ عباس رضی اللہ تعالی تعالیٰ پر بھی اور سعیدین حسن بصری سے بھی اور ابن عطیہ کہتے ہیں لہ دب بہت ہی خوبصورت رائے ہے کیونکہ اصل کنیا ہے وہ کہتے ٹھیک ہے اور پھر وہ ہے لِأَنَّ الْقَنَاعَةَ الْقَنَاعَةَ أَعْضَمُ سب سے بڑا خزانہ قناعت کی دولت ہے تو کہا کہ کئی دفعہ غنی تو کرتا ہے لیکن قناعت نہیں ہوتی اس کے پاس اور کئی دفعہ کنا سمجھ آ رہی نہیں تو قناعت کیا ہے عانقل یکفی ہار جاتی ہے یکفی ہار جاتی ہے ماں کسورہ ما, ما و خیر الما جو ہاری جاتی ما قلّہ کفا خیر اللہ جو کم ہے اور کافی ہے بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہے اور غفلت میں ڈالے کسورہ تو یہ کیا مانا بیان کیا یہ ہو گیا اور جو سے مال مل گیا لیکن وہ نہیں ہوا یعنی مال ملا لیکن وہ دل کا دل کی یعنی جو اس کی صحیح حدیث میں روایت اللہ کے ربیس الخنا عن العرض. مزید پڑی غنا جو ہے کی سے نہیں ہوتا ولیکن الغنا غنال اور, غنال نفس اور جو اللہ کو کے بارے میں فرما یہ کی, کی گئی ممکن ہے قلبك بھی ہو اگر جو میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن ممکن ہے ہو سکتا. ہو سکتا. کسی نے نقل بھی کیا کہ ویُعطِ المال کیا؟ لأن الذي يُعطِ المال في كثير من احواله لا يكون مقتنعا ولا يكون عنده غنى النفس أليسا كذلك وغنى النفس هذا تدنونه اكثر في الذين في الفقراء وفي المساكين الذين ليس لهم مابل ولكن اذا سألتهم يقولون الحمد لله الحمد لله احوال طيبة وماشي الحال وهكذا تو اس کا مطلب یہ فیل ہے لیکن اگر آپ ہم نے جو کافی تفسیر کی اس میں بھی یہی مفہوم ہے اس میں ہم یہ گنا والا مفہوم کس سے لے رہے ہیں یغنی سے یعنی وہ اگنا سے کیا ہو جائے گا پیسہ دینا اور یغنی سے کیا ہوگا دل کا غن و کناب وہی ہوتی ہے یعنی وہی مفہوم ہو جائے گا لیکن بس فرق کیا پڑ کہ آپ اگنا سے یہ مفہوم لے رہے ہیں کہ اگنا سے لے رہے ہیں ٹھیک تو مفہوم تو وہی ہے قناعت کا مطلب ہے آپ کے دل میں مزید کی طلب نہ ہو اور جو اللہ تعالیٰ نے رسق لکھا ہے وہ, اس وہ آپ کے لیے کافی ہو کافی کافی سے مراد یکفی حاجت اور انط اللہ تعید المزید المزید حلی القنا قناک تو بہت بڑا ایک ورچو تھا جو اب آپ کیپیٹلسٹک مینٹیلٹی کے سامنے نہیں بیان کر سکتے آپ کا ہے کون سے یہ تو مسابقت کر لوں گا کہتے ہیں رزق حلال واجب ہے ابھی میں نے ایک مجلس میں آپ لوگوں سے آپ ذکر کیا تھا شیخ فواز النیر کو نمیر تو انہوں نے کہا کہ رزق حلال حاصل کرنا واجب ہے کتنا واجب ہے اگر آپ کے ڈیڑھ گھنٹے میں رزق حلال کی محنت سے ضروریات پوری ہو تو واجب اتنا ہی ہے بس یہ آٹھ گھنٹے اور پھر بارہ گھنٹے اور پھر پندرہ گھنٹے اور پھر سولہ گھنٹے یہ کہا جس نے کہا کہ رزق حلال کے نام پہ یہ سارا کچھ بھی ہوگا رزق حلال سمجھا رہی ہے کہ نہیں رسق حلال تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا بھی کافی ہو جائے باقی صلاحیتیں کسی اور لے سکتا ہے کہ اگر اندر انسان نہ ایک فی وعنده قدره ذهنيه وهو عنده ذكاء فلماذا لا يشتغل في العلوم مثلا في علوم الدين ولماذا لا يتعلم العربيه لے سکتا ہے فلماذا لا يتعلم ويدخل في العلوم الدينيه تو یہ ہے کہاں ہے کہ وان هو هو اغنى واقنى اقنا کو جو اقنا کی یہ اتنا حق کے اعتبار سے نہیں کیا اگر جس کی گنجائش ہے یعنی جو حرف علت آخر میں آیا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں اشتقاق اکبر اشتقاق اکبر کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ تو تین حروف ایک جیسے ہوں ٹھیک ہے تین حروف ایک جیسے ہوں تو آپ اس سے آئین لام میم سے لفظ بناتے رہتے ہیں یہ اشتقاق ہے اشتقاق ازبر کہنا تھا اشتقاق اکبر کے دو بانے ہیں ایک کچھ اس کو کہتے ہیں اشتقا اکبر اور اس سے بڑے اشتکار کو کہتے ہیں اشتکا کے قبار اشتقاق اکبر کیا ہے کیا مادہ وہی رکھے آئین لام میم مادے کے حروف میں تقدیم و تاخیر کرنا شروع دیں میم لائم آئین لام آئین میم لام میم آئین پھر دیکھیں کہ مارے میں کچھ کامن چیزیں رہتی اگر رہیں تو وہ اشتخا اکبر پھر بعد نے کہا کہ اشتقاق قبار یہ ہے کہ آپ دو حروف ایک جیسے رکھ لیں. اور ایک آخری والے کو آگے پیچھے کر کے دیکھیں جیسے قافنون یا ہے اور پھر کیا ہے قافنون آئین تو آپ دیکھیں کافنون وہی رہنے دیں جیسے ہم نے کہا گائن میم آ جائے یا فا آ جائے اشتقا کے اکبر کھولنے کا مفہوم رہتا ہے تو پھر آپ دیکھیں تو اشتقاق اکبر کے اصول کے تحت یا قبار کے, کے, کے اصول کے تحت یہاں معنی میں کامن چیز ہو سکتی ہے کہ اپنا سے مراد آپ کہیں قافن قافنون آئین اور حرفت تو معنی میں ایک طرح کی نماشت ہوگا یہ تکلس نہیں جبکہ میں آپ کو ابو محمد قال محمد ابن والقناعة کہتے القاعدی ابو محمد رحم خير خیر کہنے گویا اور وہ غنی کرتا ہے اور ہے کیونکہ سے بڑا خزانہ کوئی نہیں کی. یعنی انہوں نے, اس کی لفی تشریح نہیں کی. انہوں نے کہا قنیتن خزانہ ہے اور خزانہ کیا ہے اچھا پھر کیا کہتے ہیں کیا ہی بات کی ہے للہ ہدروح کا مطلب کیا ہوتا ہے للہ ہدبرو یہ سیرت تعجب میں سے کسی کی مدع کے لیے کیا ہی بات ہے للہ ہدر ٹھیک ہے تو فلی اللہ کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوب اس کو ایکسپلین کیا کہ اپنا سے مراد خزانہ ہے اور خزانے سے مراد قناعت ہے اب یہ رائے جس پہ یہ کہہ رہے ہیں للہ ہدر اباسن وہ آج کے زمانے میں نہیں کہا جائے گا ملنع کہ سے ہے چاہیے تو تو ہونا اچھا ابھی ہماری چل گئی سفر آج سے شروع کرتے ہیں خامس اور کچھ 10 منٹ پڑھ لیں کہاں کا اس کے بعد یہ سورۃ صفات کے بعد پر اگلی دو سورت تک والی ہیں نا 100 دور ہاں وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ اشعر رسول زقوم انا اچھا. لک صحیح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذالكا خير النزولا ام شجرة الزقوم ان جعلناها فتنۃ للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعدنا من شهور انفسنا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 كلما يذكر نعيم أهل الجنة يذكر عذاب أهل النار أيضا فمن هذه الآية يبدأ ذكر عذاب أهل النار وخاصة ذكر الشجرة التي تخرج من أصل الجحيم اقرأ أذلك خير النزل النزل ما يعد ويهيأ من الطعام للنازل للنازل هناك رأيان في كلمة النزل الرفي الأول أن النزل ما يهدى يعد ويهيئ للنازل وقت نزوله النازل من الضيف لان الضيف كان ينزل من دابته ومن مركبه فعينما ينزل ايش يسمى يسمى نازلا فما يعطى النازل وقت نزوله او بعد نزوله من دابته فورا يسمى نزل على ذلك يسمى نزل فعلى هذا الرأي النزل الذي يكون لضيافة الضيف لاول مرة بعد نزوله من الدابة علی شکل ذلك والرأي الثاني أن النازل هو الضيف سواء نزل من الدابة الآن او نزل قبل سنة ولكنه ضيف فكل ما يؤطى للزيف نسمى نزل علی شکل ذلك فهذان رقيان في كلمة نظل عند المفسرين وهذا الرأي الذي ذكره يجبع الرأيين لأنه قال ما يعد ويهيأ من الطعام للنازل والنازل ضيف فسواء نزل الآن أو نزل قبل يومين أو ثلاثة نعم ام شجرة الزقوم هي شجرة لا وجود لها في الدنيا وإنما يخلقها الله في النار كما يخلق فيها الحياتيب الاطالب وقزنه الناري والاغلال والقيود ص فتنه للظالمين فتنه وعذاب لهم في الاخره اصل الجحيم طر جهنم هل انه قال ان جعل لها فتنه للظالمين قال فتنة أي محنة معذاب في الآخرة وهناك رأي الثاني أن المراد بالفتنة أنهم أفططنوا بالشجرة فبدأوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أي شجرة هذه التي تنبت في النار ما سمعنا بمثل هذه الشجرة فبدأوا يستهزئون كلما ذكرت شجرة الزقوم في القرآن وهذا هو الرأي الاول ان جعلناها فتنه اي جعلنا الشجره وهي شجره الزقوم سبب فتنتهم في الدنيا قبل الاخره على الشكل ده اصل الجميم او جهنم طرونه كانه رؤوس الشياطين مم. اي ثمرها الذي يطلل يطلع, من... يطلع منها يطلع اي ثمرها منها في تلاهي تناهي تناهي اي في غايه قبحه وكراهيته قرنيه في تناهي, تناهي قبحه وكراهيته كانه رؤوس الشياطين في قبح منظرها وبشاعتها وبعد ذلك سيثكم الاشكال الاشكال اننا ما راينا الشياطين وما راينا رؤوس الشياطين فكيف يشبه الله سبحانه وتعالى الشجره بشيء لم نره هل يرى احد منكم راس الشيطان دم يلا احد منا راس الشيطان فكيف يشبه الله سبحانه وتعالى شررا برؤوس الشياطين فهذا اشكال قد يريد ولكنه اشكال لا كنقول ذلك سيجيب عليه من حيث البلاغه نعم كانه رؤوس الشياطين في قب منظرها وبشاعتها و... بشارتها بشارتها بشارتها وبشاعتها وبشاعتها على بض كراهه بشاعه فظاعه شناعه كل هذه الالفاظ تدل على معنى واحد فظاعه من الفظيع شناعة من الشنين وهب من البشيع وكذلك من الكريم الكراه على نفس الوزن يكره اهل النار على يكره يكره مضني للمفعول يكره اي انهم يجبرون يكرهون اكره يكرهوا اكراه يكره یکرہ اہل النار على اکلہ فهم يتزقمون, <بمتازم> يتزقمون. هذا الفعل يتزقم بمعنى تناول الشیئ المر فلان يتزقم ان يتناول شيئا مرا عندوں تزقم و يتزقم كأنه وهذا اللغز لم يكن معروفا عند اہل العرب وحينما جاء القرآن وذكر لفظ الزقون فانهم استنبطوا من هذا الاسم فعلا فقالوا فلان يتزقم كأنه يتنابلو اصب قوم بناريجن على سبيل ذلك فويرن هذا الشيء مضمنا وكريها وفظيع وبشع وشميئا فهم يتزلطونه على اشد كرامتنا اشد الكرامه والتشبيه بها على نحو ما هذا هو جواب الاشعار والتشبیح بها على نفو ما جرابه استعمال المخاطبین من التشبیح بالشيطاني اذا اراد المبالغة في حب اسیل فيشبیحون کلما تناها فی القبح بما تناها في القبح ای يتخ... وصل الى الغاية القصوى فی القبح صح بما یتخیره الوهم وإن لم وهم, وهم وإن لم یر فهمتن یعنی الانس... الانسان هینما یرینو ان یشبیحا شئاً فضيعاً وکريهاً فإنه يشبهه بشئ ویتخيله فضيعاً وکريهاً فحينما نقول مثلا هذا رجل وجهه كوجه الشيطان فنحن ما نرى الشيطان ولم نرده فنحن نشبهه بوجه الشيطان لأننا نقول كأن وجه هذا الرجل بلغا في الكراهية وفي الشناعة والفضاعة إلى غاية قصوى فنحن نشبهه بما يتخيله وهمنا من أقصى شيء بلغ في مدى القبح تناها في القبح بما يتخيله الوهم وإن لم يرواه فهو وجه الشيطان أو رأسه على حد التشبيه بانياب او اغوال على حد التشبيه انواع الغول الغول الغلب العربيه تقول نحن ما نريد اي غول ولكن نخيف الاولاد بنقول في غول وفي انياب انياب ايش؟ كاينين اسنان اسنان اسنان كاينين ها كاينين كاينين मतलब ये و... تو یہ والے جن کو ہم ان الغول یقون قبیحا جدا ولی ذالک شبهنا ای شئ قبیح بالغولی او بئنیابی انیسا جداری؟ غول یا غول؟ بود پرید نیوتا ہے؟ آه غولی والمعنى اذانک الرزق المعدوم المعد لی اهل خير ام شررت الزقوم المعدد لی النار؟ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا أي إِنَّ لَهُمْ هذه لَشَجَرَةِ لَخِلْطًا خلطًا, خلطاً ومزاجًا شعب شعب يشوق شعبًا أي خلط يخلط خلطًا ومزاجًا مزاجًا يمزج مزاجًا يعني شجرة الزقوم إنهم لن يتناولوا شجرة الزقوم خالصًا بل يكون هناك مزاجًا من حميم مزاج إش بالغنية من مزده ييمزج مزجن ومذادة الشء الذي يخل بالشيء الآخر فإنها شجرة الزقون ستكون مخلوطة بالمار الحم عليه سز هذا قول من حميم ما إن شديد الحعورتي أي يشاب معوم منها منها الذي ملقوم من ب بطونهم بعد ما غلب العدش عش او عطش, عطش, عطش قلبهم العطش بهذا الماء الحار الحار الذي تقطع منه امعاءه الذي تقطع الذي تقطع منه امعاءه امعاءهم تقطعوا منء جمع منء قال تعالى ان القولون القولون ايش انت نعم قال تعالى وسقوا ماء حميما فتقطع امعاءهم نكتفي بهذا القدر لان شوي شغل چار <coughs> سو <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>